سارا کتھ برا چیزی کو کتھ بردنیا ہوتی ہے اچھا بیٹھر نگانے جا سکتے بے لاہور ایک جالے بیٹھر نیس جان نیس جل کے جان سیدھر دین باچان سیدھر دن دن دن پہتر جان دن پہتر بھی جان دن سار سار سار پہتر بھی جان دن جاؤ سار سار اپنے ضلع کا حال کی گ استمال کردرین ہوئی چیل نکل جمہوریہ گنجے فوج تری فوج ہوج تری جج ہو سارا ماں چولہ تنصاف پتا نہیں کیا دینا بھائی وہ زلم کر رہے نے ری ماں نو یا کوئی کو پروگرام کوئی نظام تو مختلف عقل من سکتا سی آ چلو یہ گیا پتاب کا پتا مفتی چکوسلہ سارا کنڈ پیچھونا سوال ہے ادھر آنا مو گل نہیں کرنا پتہ جی پہلو ریکارڈنگ کر کے پکایا میں تازہ بند کرو میں متا دینا میرے جستا <سؤال> فری سنا لیا سامنے چھوٹ بولی جانا کہ دس ہوں ونوا ایمان مطلب ہے گلام محمر کی گل کر دئی میں حرفر پڑھا رہا نال دو درویز بھی پڑھنے رہے جدو بھی گل ہونی نان ڈوگر پنڈ آ سجا روپیہ دس ہزار روپے چی بنیا میں چی نیک سارا کچھ سال پورا جنہیں چیر سڈ ہزار روپیے لیند چیر شیر جدو روپیہ دس ہزار ہو سکے ہیر فی رو بن گیا گے لکھ لانے لکھ دنیا تیر پیارے لکھ لانا تے پہ آ رہے ان سے ہرانی نے لو میں اسے مدرسے رسولی شرازیا گواہ پیش کر دیا کہ حاجی محمد علی صاحب میرا وسیع جی غلطیاں میں وسیع اور میں دسیا بھائی یار اس طرح نہیں اس طرح میم کیا یار تیری مہربانی پہلی گل پہ آئی میری کتاب کی نظر کر کے جنہوں نے کدنا چاہنا جنہوں نے شیعہ لکھا ہے تنا کھڈنا چاہیں کھڑ دے تین اجازت شرو کر جامی آخری چیشتی مدرسہ سب کتیا چلیا تو مفتی لکھ لیے اگلی گل سنکھا میرا جی کردا میں مدرسہ لکھ دیا میرے پاس میرے پتر واہ نی چلتا میرا پتھر میرے لڑ پینے पर हरूरी तेरी मेहरबानी मैं मर जावा मेरे ना जावी बना ही मेरे पुत्र तेरा बक्सा बाबे ने गवाह खड़े ने छे सलो का मानसा इस गल गवाह खड़े ने सामने उसने उथे सने जे सड़े मेरे पुत्र तेरा समान चुके बहर रखते میں جنا چیس کا سامان چلایا چلتا میرے کبر تبر دیا قبر تو جاب دیا قبر تیری روح جوب دے گی استاد رسول منفرد کرے استاد غلام کے داماد حدیث فیصلہ باد میرے لیے اور بابا جی شیخ صاحب کھڑے ہوئے آپ آسان آپ آسان رسولیا شرابیا میں میں او ہے آیا لاہور پورے فضل مجھے فکیر کر آیا کرنے نے تیرے تیار سوڑی جانت بھئی ہے تیرے مرنے نالے نکل گیا ہے تیرے سوڑ تیرے بندے سرے نفت کھانے پہنے تھوڑی بیالے تیرے کو تیرے بات تیرے, تیرے, تیرے چھوٹے اندر لکھنا جا لکھنا جا تیرے تیرے سوڑا جا چھوٹے ہے آج सा काम हैने जो इस्लाम मुखाल बैठा इस्लाम का दीन का नुकसान करके बैठा है چند پلاگ رچانے بیمار نو بغیر حضرت اور ہے نا تلانی دا میرا چہل نہیں می سابت کر جامع نئی محبت حسین نئی می کا کوں اسلام سابت کر لے اترت لا لا تیت گیا میں جا گا میں جیت گیا تیرے ٹھیک ہے چنگے بلین پتا چشتی آ گیا پس میری فیڈ ریک نکل دی ڈنگر ریک نکل پتا سارا سری میدان کے پہلوان کلو گے تو جو پلوانی کر دیں کنڈ کے کا ہر ایک خوش آ دا میرے گوڑا کسی کا نہیں ہو سور ہے جدو می تکی کر शक्का। क्यों जो बास ची पत्तोरा भाजी अस एन देने त्यार बैठे यार पर गल سامنے نہیں آ میرا فون تو سن لیکارڈنگ تو سن لائ جی وہی پی سن دا کیوں نہیں بار والے یہ لے جا اللہ لیا سر قسم میں آلما بھی مار نہیں کرتا فنون بندے نہیں ہوں یہ فنی آج چلو جس طرح ہے نہیں اشرف تو فن سی تو فن بھی کوئی ریکارڈنگ تبدیل کر لی ہونی اور لی ہونی سڈے تبدیل ہو گئے بند کی مراد بےائی بے کیونکہ بے سنو پتا سورچے بندہ گوڈے موڈے میںاضر میں ان شاء اللہ عظیم پتوں کی دماغ تیار رکھا سوال <تصفيق> چشتی کیا تے دے خود دے خود کیا enfin دا کو جی بن گیا بغیر میرا دل ہو جہ نہیں جہ کیا یار ایمان بندہ مان دس پہ جھوٹ بولنے جی کرتا مر جائے گا جی بولنے والا یار مفتی کا مقام کتارا ہی بن گیا دفعات نہیں تے میں گل کر رہا ہوں بنا کے اون دی یادے سر پاس پر نہیں جات پتہ میں نے فرض نہ یہ عمر فور دیکھ لاج تیوں دے تو میں سمجھدا رہیا کوئی بندا دا پتر ہے اپنیاں کیا تو گاوا والے کائی پتا ہے او ہوئے تلاش کرنے میں لفظ بولیا ہے تقریر دوران اللہ تعالی نے یہ لفظ تلاشی کروا کر اللہ تعالیٰ نے سوچ کے لفظ میں آپ کی رضا دوں یہ سلال مسجدی تو چیشتی صاحب نہیں چل سام